مار خان ناصر ہے گجرا والا سے میرا تعلق ہے اور دینی تعلیم کا دینی تدریف کا دینی موضوعات پر لکھنے پڑھنے کا پس ہے وہاں پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے گفٹ یونیورسٹی وہاں میں پڑھا رہا ہوں اور ایک رسالہ ہم نکالتے ہیں پچیس سال ہو گئے نکلتے ہوئے اشریہ کے نام سے اس کی ادارت نہیں رہی کافی مختصر ہے <سؤال> اور مولانا سر میرے دادا جی مولانا راشدی میرے اور جاوید جاوید احمد گام بھی صاحب میرے استاد ان سے مجھے کا اور سیکھنے کا تعلق جو آج کی ساری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ معاشرت اور ریاست کی سطح پر جو تبدیلی اس وقت اہل دین اہل مذہب لانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو مختلف حکمت عملیاں اب تک اختیار کی گئی ہیں ان میں ان کا ایک جائزہ لیا جائے ان میں جو کچھ کمی فتاہی نقص یا نتائج کے لحاظ سے کچھ عدم تحصیب دکھائی دیتی ہے اس کے اسباب پر غور کیا جائے جو جہاں جو گفتگویں ہوئیں ایک تو خاص طور پر محترم اللہ داد نظامی صاحب تھوڑا تھوڑا ان کی باتوں کا حوالہ دے کر میں اپنی گفتگو کا مختصراً ایک تناظر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر بہت ہی اقتصاد کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں جو تھوڑا بہت میں ایڈ کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کروں گا ایک بات تو مجھے اس طرف توجہ دلانا مناسب محسوس ہوتا ہے کہ حالات جن کا ہمیں سامنا ہے اور اس میں جو تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اس کو شاید جو بہت جزوی نوعیت کے اور بالکل وقتی نوعیت کے بعض واقعات ہیں یا حالات ہیں ان کے ساتھ مضبوط کر کے اور ان کے تناظر میں دیکھنے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ ایک بڑی سطح پر بڑی تصویر بنا کر اور اس میں اپنی صورتحال کو صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھنے کی ہمیں جو حالات جن سے وقتی غ غور و فکر کے لیے دائیہ تحریک کوئی بھی چیز پیدا کر سکتی ہے جیسے اللہ نظامی صاحب نے بتایا کہ ساری جو سلسلہ یہاں سے چل رہا ہے تین چار سال سے اس کا وقتی سبب واقعہ ایک بن گیا ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ واقعہ اگر آپ وہ بڑی تصویر سامنے رکھیں جس سے اس وقت امت کو بحثیت امت درپیش ہے جس صورتحال کا سامنا ہے تو اس میں اس طرح کی واقعات بہت چھوٹے چھوٹے اور جزوی رکھتے ہیں اس بڑے منظر کو اور اس بڑے تناظر کو سامنے رکھ کر اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس اگلی گفتگو میں ہمارے بھائی ظاہر الدین مغل صاحب نے ترخت رخ میں اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ایک اور چیز میں صرف گفتگو کا جو مختلف ڈائمنشنز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے یہ شامل کر دوں کہ تبلیغ تبدیلی کی جدوجہد کے جو دو تین ماڈلز ہیں ان کا مغل صاحب نے ذکر کیا جمہوریت کے ذریعے سے جدوجہد کا تصور ہے احتجاجی اور مظاہراتی طریقہ ہے اور عسکری جدوجہد کا یہ تین تو وہ ہیں جو اس وقت ہم یعنی بہت پبلک ڈسکورس میں آ چکے ہیں اس سے ملتا جلتا ایک تصور اور بھی ہے جو بھی اس طرح سے شاید عمومی بحث و باعثے کا موضوع نہیں بنا لیکن وہ بھی ایک تصور ہے اور اگر ہم اور کر رہے ہیں ان مختلف طریقوں پر تو اس پر بھی اور ہونا چاہیے آ, وہ ہمارے ہاں حزب ال اس کو پیش کرتی ہے اور وہ تصور یہ ہے کہ بہرحال تبدیلی کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے طاقت کے بغیر آپ کوئی تبدیلی نہیں ڈال سکتے اور کیونکہ ہمارے نظام میں پاکستان کے تناظر میں طاقت عملی طاقت اصل طاقت وہ فوج ہے تو فوج کو ہم اپنی نظریاتی تعلیم و تبلیغ کا موضوع بنائیں فوج کی قیادت میں نشری تبدیلی پیدا کریں اور فوج کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ آگے بڑھ کر اقتدار جو ہے وہ اس کو سنبھالے اور پھر نظام کو ریاست کو معاشرت کو ماری دی رہنمائی کے مطابق اس کے بعد شدید صاحب نے جو دو تین باتیں کہیں وہ ان کے کی شکرگزار ہوں کہ وہ جو باتیں میں آج کرنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے منقع طریقے سے بیان کر دی یہ بات بھی صحیح انہوں نے فرمائی اس سے مجھے حامل اتفاق ہے کہ جو بھی اس وقت ہم جد و جہد کر رہے ہیں جتنے بھی مختلف طریقے ہیں ان میں یہ آخری بھی شامل ہیں اس میں بنیادی طور پر اس وقت دنیا میں جو تبدیلی آ چکی ہے اور جو ایک نئی تہذیب یہ نظام تو سارے اس کے اصل میں اس کی مینیفیسٹیشن ہے دنیا میں ایک بڑی تبدیلی جو آئی ہے تحریر کی سطح پر اصل میں اس کی ماہیت کو اور اس کی نوعیت کو اور جس سطح پر اس نے چیلنج کھڑا کیا ہے اس کا ادراک کرنے میں اب تک ہم تھوڑا سا سادگی سے خلوص کے باوجود جانت کے باوجود شاید پوری طرح اس کو اپنی لسٹ میں نہیں لا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غور کر رہے ہیں ری تھنک کر رہے ہیں سارے معاملے کو اور نئی حکمت عملی کے لیے بات کر رہے ہیں تو اس پہلو کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے کہ پہلے ہمیں اس تہذیب کو اور اس کے بنائے ہوئے نظاموں کو اس کی دی ہوئی قدروں کو جو بھی سانچے وہ دیتا ہے فکر کے معاشرت کے اخلاقیات کے ان کی صحیح ماہیت کو اور ان کی ان کے اندر جو تاثیر کی قوت ہے اس کے ممبا اور ماخذ کو صحیح طریقے سے دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری بات انہوں نے یہ کہی اور وہ بھی میرے نقطہ نظر سے بالکل درست ہے اور صحیح ہے کہ طریقہ جد و جہد یہ منسوخ نہیں ہے اور مقیم نہیں ہے. طریقہ جد و جہد یہ اس کا تعلق انسان کے ان حالات سے اور اس کے جو مواقع میسر ہیں اس سے اور آپ کے پاس جو صلاحیت ہے ان دونوں تینوں چیزوں سے مل کر متعلق ہوتے ہیں اس لیے کسی ایک خاص تاریخ میں یا سیرت میں ہمیں جو ایک نقشہ ملتا ہے اس سے عکس کر کے کسی ایک طریقے کو مطلوب یا منصوص یا متعین یا مسنون قرار دے کر اس کو ہم گے کہ وہ اسی کو اختیار کرنا ہمارے لیے شرن مطلوب ہے یا کسی نتیجے کے لحاظ سے وہ زیادہ مؤثر ہے تو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اس اور اس حوالے سے میں یہ نکتہ یہاں سامنے لانا چاہوں گا کہ حکمت عملی کے حوالے سے اور بلکہ اس سے بڑھ کر اہل دین کی ذمہ داری کیا ہے اور ہدف انہوں نے کیا طے کرنا ہے یہ بھی متعین اور منصوص نہیں اور اس کے لیے ہمیں ہدف کیا ہے ذمہ داری کیا ہے اور اس کے لیے حکمت عملی ہمیں کیا ودہ کرنی ہے اس کے لیے ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا ماڈل ہے اس کو اپنے رہنمائی کے جو ماخذ ہیں اس کے دائرے کو وسیع کر کے انبیاء کی جو پوری تحریر ہے اس میں لانا پڑے یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس کو ناصر قرار دے کر باقی تمام جو ماڈل ہیں ان کی نفی کر دیں یہ حکمت عملی کا مسئلہ ہے اور شریعت مکمل ہے شریعت مکمل کر دی گئی ہے لیکن کسی خاص ماحول میں آپ نے دین کے لیے دین آپ پر ذمہ داری کیا عائد کرتا ہے آپ مکلف کس بات میں آپ نے اپنے لیے ہدف کیا بنانا ہے اور اس کے لیے حکمت عملی کیا احتیاط کرنی ہے اس کے لیے انبیاء کی پوری روایت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا پڑے گا اور اس سے فائدہ اٹھانا پڑے گا اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا آپ کے اختیار کردہ طریقے جدج سے کوئی متعین نمونہ اخذ کرنے میں کچھ تو وہ مسائل ہیں جن کا مغل صاحب نے ذکر کیا وہ بالکل اپنی جگہ درست ہیں خاص طور پر یہ جو تصور ہے کہ اس خاص طریقے کو اختیار کرنے پر لازمند کامیابی مل جائے گی میرا خیال نہیں اس پہلو سے بھی غور کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی نصرت ملی اور ایک جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی وہ عمل پایا تکمیل کو آپ نے پہنچا دیا ہمارے سلف یہ بات بھی درست فرمائی کہ اس سے اپنے لیے کچھ چیزیں اخذ کرنے کا رجحان یہ بالکل نیا ہے سلف اس کو خاص طور پر وعدہ نصرت کو اور اس کی تکمیل کو اس طرح سے نہیں دیکھتے سلف اس کو اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تقوین کا بھی داخل کر شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں جت اللہ بغل گاہ میں اسی پیچھے کی بھی میں نے اس کے کچھ کافی شواہد اپنی کتاب میں بھی جمع کر دیے ہیں جہاد کے موجود پر شاہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں اپنی کتاب میں انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں نبی کیوں بھیجتے ہیں رسول کیوں بھیجتے ہیں اور اس کے پیچھے جو تقویلی مسالے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء دو تین طرح کے ان کی دو تین اقسام ہیں اور کسی نبی کے ذریعے سے اللہ تعالی نظام عالم میں کیا تبدیلی برپا کرنا چاہتے ہیں اس کا تعین تکوینی مسالے اور اسباب کے تحت کیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے نبی کے بیسر کا وقت بھی وہی منتخب کیا جاتا ہے جب اس تبدیلی کے لیے باقی دیگر اسباب و عوامل وہ اکٹھے ہو چکے ہوں اور اس میں آ کر ایک فائنل اور حتمی رول وہ نبی کردار ادا کرتا ہے اس میں انہوں نے حضرت موسا کی مثال دی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے یہ دو بڑے پیغمبر یہ ان کی بے کا وہ وقت اللہ نے منتخب کیا کہ جب وہ اپنی تقوینی حکمتوں اور مسئلہ کے تحت دنیا کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی لانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ باقی عوامل اور اسباب تاریخ کے ایک عمل میں اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جب اس تبدیلی کو لانا اور اس کے لیے خدا کے ہاتھ کو تاریخ کے عمل میں یعنی مؤثر کرنے کا ایک وقت آ چکا تھا اس موقع پر سید نظر کی بے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ و سلّم جب بے سی تو اس وقت بھی نظام عالم میں بڑی تبدیلی مطلوب تھی. اور اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اس مقصد کے لیے ہم بیاہ مبوس ہوتے ہیں ان کے ساتھ خدا کا وعدہ ہوتا ہے نصرت کا اور غلبے کا ان کے علاوہ باقی بہت سے امبیا ہیں جو آئے اور دعوت دے کر چلے گئے کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گواہ دی اور کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوا یامت کے دن بہت سے امبیا بڑی بڑی صفحے لے کر آئیں گے پیروکاروں کچھ ایک دو لے کے آئیں گے کچھ اکیلے بھی آئیں گے تو اس لیے یہ جو ہم شریعت میں یقیناً آخری باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت ہے لیکن دین کے لیے آپ کو آپ پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے ایک خاص صورتحال میں اور اس کے لیے حکمت عملی آپ نے کیا وضع کرنی ہے یہ میرے خیال میں شریعت کی بحث نہیں ہے اس میں ہم اگر ماخذ بنانا چاہتے ہیں اور رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو انبیاء کے پورے اس کو اس میں ہمیں کہیں حضرت یوسف کا اس دیکھنا پڑے گا کہیں حضرت موسا کا دیکھنا پڑے گا کہیں حضرت مسیح کے اس وجہ سے فائدہ اٹھانا پڑے گا اور کہیں آلات اگر اس طرح کے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے فائدہ اٹھانا یہ بات تو متعلق تھی جد وجہد کے جو پیراڈائم عموماً ہمارے یہاں موجود ہیں ان کے حوالے سے میری گفتگو کا جو خاص ارتکاز ہے وہ ہے عسکری جد و جہد اس وقت موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کے اندر اس نظام کی بحالی کے لیے یا عالمی سطح پر اس کے اس کردار کو زندہ کرنے کے لیے جہاد اس تصور کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی اوور سمپلیفیکیشن وابستہ ہیں جیسی کہ باقی دوسری کوششوں کے ساتھ وابستہ مفروضہ مثلا اس لیے جو اس مفروضے میں یا اس نقطۂ نظر میں ایک بات بہت کہہ دی جاتی ہے اور وہ بہت سادگی سے کہہ دی جاتی ہے کہ امت کا زوال اصل میں اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑ دیا اس لیے امت کہ اس وقار اور عروج کو بحال کرنے کا بھی زیادہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جہاد شروع کرتے جہاد شروع کرنا ہی اصل میں وہ اس نتیجے تک لے جائے گا جو کہ جہاد کے ترک کرنے کی وجہ سے یہ, یہ بیان بھی اسی طرح سے بہت زیادہ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کرنے کا ایک نتیجہ ہے اور اس میں خاص طور پر یہ پہلو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ نظر انداز کیا گیا ہے کہ دیکھیں دنیا میں قوموں کو یا امتوں کو جب غلبہ ملتا ہے یا ان کو عروج دیا جاتا ہے یا ان کو زوال کے ساتھ زوال ان کا مقدر بنایا جاتا ہے تو یہ محض انسانی تدبیر کے اور انسانی منصوبہ بندی کے معاملات نہیں ہوتے بنیادی طور پر یہ تقوینی سطح پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں اور اس تکوینی پیراڈیم کے اندر انسانوں کی جد اور ان کی کوششیں وہ شامل ہو جاتی ہیں اس لیے یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنے اصولوں کے تحت دنیا میں عروج بخشنا چاہتا ہے اور اس وقت ان کی وہ ذمہ داری یہ کرتا ہے کہ تمہیں اس مقصد کے لیے جہاد کرنا ہے اور میری طرف سے نصرت کا وعدہ ہے تمہیں ملے گی تو اس تقوینی صورتحال میں یہ بات بالکل درست ہے کہ جب آپ کو غلبے کے لیے اور جد و جہد کے لیے اور کامیابی کے لیے جہاد ہی کا راستہ بتایا گیا تو اس کے ساتھ مشروط ہے آپ کی آپ کو تقدیق لیکن اگر وقت گزرا ہے حالات بدلے ہیں تک سطح پر کچھ اور فیصلے ہوئے ہیں اور اس امت کو اپنی کردار کی نتیجے میں اپنی بدامالیوں کے نتیجے میں اس مساق اور اس وعدے سے انحراف کے نتیجے میں جس کے ساتھ اس کا غلبہ مشروط تھا اس کے نتیجے میں تقوینی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو زوال دکھانا ہے اور اس کو صدا دلوانی ہے تو پھر یہ بات بہت سادہ ہوگی کہ ہم جو باقی تمام چیزیں ہیں زوال کے جتنے باقی اسباب ہیں ہماری اخلاقی صورتحال ہے ہمارے اندر جو اختلاق و انتشا کا معاملہ ہے ہمارے اندر مذہب کے حوالے سے جو بنیادی رویے ہیں جو اللہ کی نظر میں اصل میں مطلوب ہیں وہ سارے وہیں کے وہیں ہوں اور ہم ایک سادہ سا حال یہ سوچیں کہ جی جہار شروع کر دیں اور اس کے نتیجے میں وہی نتیجہ مرتب ہو جائے گا جو چودہ سو سا سال پہلے صحابہ کے کے ہاتھ میں مرتب ہوا تھا تو ایک میری طالب علمانہ تنقید اس نقطۂ نظر پر یہ دوسری بات یہ ہے کہ اور اس کی آپ دیکھیں کان مجید اگر ہم کوئی وہ ایک محدود جو شریعت والا تصور ہے وہ اس سے ذرا نکلیں وہ مجید اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے منی سعید کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے یہ ہدایت دی کہ یہ سرزمین اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے آگے بڑھو اور تبلا کرو کا تب اللہ لکھ دی ہے اور فرض کر دیا کہ اس پر حملہ کر کے اس کو اپنے تصرف میں لے جاؤ اچھا قوم اس وقت تھوڑی بزدلی لکھاتی ہے دو لوگ ان میں سے نکلتے ہیں جو دشمن سے مروب نہیں ہوتے باقی قوم جو وہ کہتی ہے کہ یہ جی ہم تو نہیں جا سکتے آپ جائیں اور لڑیں اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہونے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب یہ قلبہ یا یہ فتح چالیس سال تک کے لیے میں موخر کر رہا اور اس کے بعد قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے اور آج میں اس کی تفصیل ہے کہ بوسا السلاط اسلام سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب چالیس سال سے پہلے کوئی ہماکت نہ کریں ان سے کہہ دیں کرنے کی کوشش کریں گے تو میری طرف سے نہ صرف ایک پتہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے بلکہ الٹا مار پڑے گی اور ذمہ دار خود ہوں گے اس کے باوجود بنی اسرائیل سے جوش میں آ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حال وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں سو so, شریف عرضیت خدا کے دیے ہوئے کام, ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے تقریبیات کا اور اس گروہ کی اخلاقی اور روحانی اور ایمانی صورتحال کا یہ حاض فرض ہے حکم مل چکا ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اب چالیس سال تک میں نے نہیں نصرت دے دی اور اگر اس سے پہلے کوشش کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے تو یہ بات بڑی ہے میرے اس جی حوالے سے ہمیں سمجھنے کے لیے دوسری دو تین چیزیں اس ضمن میں اور بھی ہیں جب ہمیں ہیا اسلام کی یا ہیا امت کی بات کرتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں بڑے اسباق ملتے ہیں اسلام کا غلبہ دنیا میں دوبارہ ہونا چاہیے اور ہوگا لیکن کیا اس کا اس کی صورت یہی ہے کہ یہ جو پہلے امت اس دین کی اور اس مذہب کی حامل تھی جو اپنے کردار کی وجہ سے سوال کی اور پستی کی مستحق ہو گئی ہے کیا غلبے کی ایک ہی شکل ہے کہ یہی قوم جو ہے وہ دوبارہ اٹھے اور اس کو وہ اقتدار اور بہت قوت ملے اور یہ دنیا کی باقی قوموں پر دوبارہ غالب باز ہے یہ ایک نہ کوئی ضروری ہے اور بلکہ تاریخ میں عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا جب ایک قوم اپنا منصب چھوڑتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یس تبدیل قوماً غیر رکھوں. وہ دوسری قوموں کو اٹھاتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کیا تاریخ میں ہمیں اس کی بڑی واضح مثالیں ملتی ہیں پچھلے مذاہب کی تاریخ میں بھی ملتی ہیں اسلام کی تاریخ میں ملتی ہیں آپ دیکھیے مسیحیت جو ہے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ان کا جب خاتمہ ہوا ہے اور مسیحی مذہب یہ ان کی جگہ پر آیا پھیلا ہے تو اور رومی سلطنت پہلے ڈھائی تین سو سال تک ان پر جبر اور تشدد کا ایک عمل جو ہے وہ ان پر جاری رہتا ہے تو اس کے بعد وہی وہ مسیحیت ہے جو مسیحی سیاسی طور پر ایک بطور بروہ کے غالب نہیں ہوتے لیکن ان کا مذہب ان کی تعلیم اس طاقت کو مسخر کر لیتی ہے اور رومی سلطنت جو ہے وہ مسیحی مذہب کی طرف آ لیتی ہے اب مسیحیوں کو غلبہ نہیں ہوا جو غالب تھے ان کو مسیحیت کا مذہب جو ہے قبول کرنے کی توفیق مل گئی اور اس کے نتیجے میں دنیا میں مسیحیت جو ہے وہ ایک غالب مذہب کی طرف قبول آتی ہے یہی آج یورپ کی تاریخ میں بھی ہے جب رومی سلطنت کا زوال ہوا ہے اور وحشی قومیں ہن اور یہ دوسرے کی تو آئے ہیں انہوں نے آ کر رومی سلطنت کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے تو ان قوموں کا مسیحیت سے کوئی واسطہ نہیں تھا کوئی تعلق نہیں تھا مسیحی بطور گروہ کے مغلوب ہو گئے ہیں ان کی سلطنت ٹوٹ گئی ہے لیکن وہاں پر بھی مسیحیت نے دوبارہ انہی قوموں کو جو وحشی اور جٹ قومیں تھیں اور بت پرست اور مشرق قومیں تھیں ان کو اپنے رنگ میں رنگا ہے اور اب مسیحیت کو دوبارہ اقتدار ملا ہے لیکن اس صورت میں کہ ایک نیا گروہ جو ہے جو طاقت کے طور پر غالب آیا تھا اس نے مسیحیت کو اختیار کر لیا ہمارے ہاں بھی وہ جو بعد نے مشہور بات کہی ہے یہاں اتنا تاطار کے افسانے سے تاتاری جو پھر بعد میں ترکی نسل جو ہے وہ پانچ سو سال تک اس عمرت کی قیادت کرتی رہی اصل میں تو مسلمان نہیں تھی اس نے آ پہلے تو مسلمانوں کی عید سے عید بجائی تھی پھر خدا نے اسی سے کام لے لیا تو یہ جب ہم حکمت عملی کی بات کریں اور ماڈل اس کے بنائیں تو تاریخ سے جو ہمیں نمونے ملتے ہیں ان کو بھی ذرا سے دیکھنے کی ضرورت ہے غلبہ اسلام اور احیاء اسلام دوبارہ ہوگا ہونا چاہیے اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ امیدیں وابستہ کریں کہ دوبارہ ہم ہی وہاں گے ممکن اللہ ان کو عموں کو ہدایت دے اور اس کی توفیق دے جن کو اس میں تکوینی سطح پر اس دنیا کی قیادت جو ہے وہ سنتی ہے اس طروجہد پر اس پر دو اور سوال بھی بڑے اہم پیدا ہوتے ہیں یہ کہ اگر ہم اس وقت پھرڑ کے اور لڑ کے مغرب سے پتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو زیر کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ شریعت شریک قانون کی روح سے تو کوئی جہاد منسوخ نہیں ہوا نہ کتال ممنوع ہوا اور نہ یہ جو بعض مفقرین مفتوضہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید قتال کی اہبیت یا اس کی ضرورت جو ہے وہ یا افادیت باقی نہیں تھی یہ دنیا فساد کے لیے بنی ہے اور اس میں قتال کی ضرورت رہے گی لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ نے قتال کے لیے وقت کون سا منتخب کرنا اس میں بڑی اہم بات یہ ہے جو ہمیں تاریخوں کے اور تہذیبوں کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی تہذیب یا کوئی طاقت دنیا میں اپنے دور عروج پر ہوتی ہے تو عام طور پر اس کو اس حالت میں اس سے لڑ کر اور ٹکرا کر شکست ملتی ہے مسلمانوں کو بھی چیلنجز مقابلے لڑائیاں یہ یعنی پہلے دن سے درپیش ہیں لیکن مسلمان مغلوب ہوا ہیں اس وقت جب ان کے اندر جو داخلی توانائی تھی جو قوت تھی اور ان کی تہذیب کو اپنے داخل میں قائم رکھنے والی جو فورس تھی وہ ختم ہوئی ہے یہ معاملہ روم اور فارس کی قوتیں اور طاقتیں یہ اپنی تاریخ کے اس مرحلے پر تھیں کہ وہ اپنے اخلاقی زوال کے انحطاطی انتہا کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے اندر داخلی طور پر جو ظلم و جبر اور استبداد کی صورتحال تھی تو یہ یہی کو شاہ جلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو منتخب کرتا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ وہ باقی اسباب بھی مہیا ہو چکے ہوں وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہو جس میں آ کر پیغمبر کردار ادا کریں اور پہلے سے موجود طاقتوں کو دنیا سے ختم کر کے ایک نئی طاقت کو ابھرا جائے تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ کیا اس وقت ہم جس طاقت سے ٹکرا کر اس کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے تاریخ کے کس دور پر ہیں اور کیا معاملہ وہی وہ تو نہیں ہوگا جو یہ تیگنا فی کے دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا تو یہ بڑی اہم بات دیہات کے حوالے سے اور یہ اخلاقی اور فکی بات ہے فان مجید سے بھی اس کی بلی اسرائیل کی تاریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں غلبہ اور نصرت اور یہ اگر ایک پوری امت کا اور پوری قوم کا مسئلہ ہے تو فتح تبھی ملے گی اللہ کی طرف سے نصرت تبھی ملے گی جب قوم حیثیت مجموعی حیثیت مجموعی سے مرادی نہ کہ اس کے ایک ایک فرد اس میں جو کافرما عناصر ہیں تو اس کے یعنی سوچنے سمجھنے والے اور فیصلے کی سلائف رکھنے والے طبقات ہیں وہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم جو ہے اس پر تو وہ کیفیت چھائی ہوئی ہو بحثیت مجموعی وحن کی موت سے ڈرنے کی اور روپے دنیا کی اور کوئی ایک چھوٹا سا گروہ اٹھے اور وہ یہ توقع کرے کہ میرے اٹھ کھڑے ہونے سے وہ سوٹ کے حال بپا ہو جائے گی ورنی اسرائیل کا واقعہ اس طرف بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے پوری قوم میں سے اگر دو آدمی اٹھ کر ہمت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہمت پر پوری قوم کو غلبے کا صلاح نہیں دیتا تو اللہ کی جو تقوینی قوانین ہیں ان کو بہت غور سے سمجھنے یہ تو اس میں میں شروع میں یہ عرض کرنا واضح کرنا بھول گیا کہ اس وقت جو ہم عسکری جد و کی بات کرتے ہیں تو دو اس کے سطح ہوتی ہیں ایک یہ کہ کیا ہم دنیا میں اسلام کا غلبہ اور اسلام کا عالمی کردار بحال کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کریں اور ایک ذرا محدود پر پروچے کہ کسی ایک خاص خطے میں یا ملک میں ہم شریعت نافذ کرنے کے لیے یا شریعت کا نظام نافذ کرنے کے لیے اس کے لیے جد وجہ کا راستہ تو بظاہر یہ دو الگ الگ سطحوں کی بیٹھے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اب اگر جائزہ لیں آپ تو اس وقت جہاں بھی مختلف طریقے کسی خطے میں کسی مخصوص خطے میں شریعت کے نفاذ کے لیے یا اسلامی نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں ان کی آئیڈیالوجی میں اور ان کے محرکات میں آپ غور کریں گے تو اصل میں اس وقت عالمی سطح پر اسلام کے احیات ہے ایک جذبہ کام کر سکتے ہیں تو سطحیں الگ الگ ہیں لیکن پیچھے تصورات اور محرکات جو ہیں وہ مشترک ہیں تو یہ میں نے اب تک جو گفتگو کی یہ اس پہلے تصور عالمی سطح پر طلباء اسلام کے بحال سے متعلق تھی اب میں کچھ اشارات اس دوسری سطح سے متعلق کرنا چاہوں گا کسی ایک خطے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں طرز جد و جہد کامیاب نہیں ہوا فلاں نہیں ہوا فلاں نہیں ہوا اور اس طرز جد و جہد سے براہ کی کامیابی کی توقع بھی نہیں ہے تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ایک عسکری جد و جہد کے طریقے کو استعمال کریں اب اس میں اور جب ہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی مل جائے گی اس لیے کہ اسلام کے لیے جہاد کا راستہ اگر آپ اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے نصرت کا آنا یقین ہے اس میں بھی اسی طرح سے کچھ چیزیں مسنگ ہیں جیسے کہ قلعے تصور میں مسنگ ہے مثلاً پہلی چیز کسی بھی اس طرح کی کسی بھی جد کی کامیابی کے لیے یہ ہے کہ آپ غلبے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں ہمیشہ کچھ فکری ہوتی ہیں نظری ہوتی ہیں کچھ عملی ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو ٹھیک طریقے سے آپ موضوع بنائے بغیر اور ان کو ہٹائے بغیر آپ محض ٹکرا کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکتے اس وقت امت مسلمہ کو جو فکری سطح پر سب سے بڑی رکاوٹ درپیش ہے جو نہ صرف ہمارے بال طبقات کو بلکہ عوام تک کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے وہ ہے مغربی فکر اور مغرب مغرب کی جو بنائی ہوئی ایک معاشرتی سانچہ ہے اس نے اس طرح سے گرفت میں لیا ہوا ہے کہ آپ کا معاشرہ خاص طور پر وہ, وہ طبقات جو اس میں جن کے کچھ پریولیجز وابستہ ہیں وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں سو so, علم اخلاق اور فکر کی سطح پر وہ اتمام حجت نہیں ہوا کہ آپ طاقت کے زور پر آئیں اور قبضہ کریں اور اس کے بعد زمین آپ کے لیے ہموار یہ فکری اتمام حجت فکر کی سطح پر جس جس سے آپ جس سے کا مقابلہ ہے اس کو آپ شکست دیے بغیر اس کی مروبیت سے لوگوں کو نکالے بغیر آپ محض طاقت کے زور پر ان پر حکومت نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ کو جو 23 سال کا عرصہ دیا گیا اور آخر میں جا کر یہ فیصلہ ہوا تو آپ دیکھیں فتح مکہ سے پہلے ایمان کی سطح پر اسلام کی حقانیت اس کا اتمان حجت ہو چکا ہے اب لوگوں کو ایک عقیدے کی سطح پر یہ سوال یعنی اس سے سامنا نہیں ہے کہ اسلام جو دعوت پیش کر رہا ہے جو, جو عقائد بیان کر رہا ہے تو اس کی حقانیت میں ان کو کس طرح وہاں اگر یہ معاملہ ہو چکا ہے آپ فکر عقیدے نظریے کی سطح پر اپنی جنگ جو ہے وہ جیت چکے ہیں تو پھر طاقت کا استعمال وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے آپ آتے ہیں اور جو لوگ محض اپنے چلے ہوئے نظام پچھلے چلے آنے والے نظام کی بنیاد پر براجمان ہیں اوپر آپ ان کو طاقت سے ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد معاشرہ آپ کی سیادت کو ماننے کے لیے تمہارے ہاں یہ کام نہ صرف یہ کہ ہوا نہیں بلکہ اس کی ضرورت کا بھی احساس ابھی تک نہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت طاقت آپ کو مل جائے آپ غلبہ حاصل کر لیں تو اور آپ چاہیں کہ ہم ایک ہی دن میں پورا جو ہمارا نظام ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ نافذ کر دیں یہ بھی دین کی حکمت عملی کے اور اس کے خلاف ہے معاشرے میں تبدیلی تدریجن لائی جاتی ہے اور جو پابندیاں آپ لوگوں پر لگانا چاہتے ہیں اسلام جو ہے وہ ہمارے ہم ہمارے مفقرین یہ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کے ساتھ اسلامی نظام سے وابستہ جو بینیفٹس ہیں وہ پیش کرتے ہیں اسلام آ کر جو قدغنے لگاتا ہے جو پابندیاں لگاتا ہے اور جو آپ کو جن خواہشات کو وہ روکتا ہے وہ نہیں بتاتے پہلے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ وہ اسلام سے بینیفٹس ملیں لیکن پہلے ان پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں نبی میں سید من ممین آشا نے وہ کیا یعنی بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پہلے دن لوگوں سے یہ کہتے کہ یہ بدکاری چھوڑ دو شراب چھوڑ دو کوئی بھی نہ مانتا آپ نے بھی پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی ان کے اندر وہ ان کے دل کی زمین ہموار کی ہے کہ وہ اللہ کی پابندیوں کو پھر بعد میں جا کر ان سے کہا کہ یہ بچھوڑ چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو یہ کام کیے بغیر آپ محض طاقت کے دور پر سب کچھ نہیں کر سکتے اور تیسری چیز بڑی اہم ہے میں جو جو ہمارے دوست مغل صاحب نے بات کی کہ سیاسی عصبیت کے بغیر آپ دور جدید میں کوئی اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے دور قدیم میں سیاسی عصبیت کے تصور میں اور دور جدید میں بہت فرق ہے ہمارے نے یقیناً اپنے دور کے حالات کے تناظر میں اس کو ایک طریقہ قرار دیا ہے ان کا خلافت کا کہ آپ تغلباً آ جائیں تسلط کر لیں طاقت کے زور پر کر لیں اور وہ اگر وہ چل گیا ہے تو ٹھیک ہے تو جائز اقتدار دور جدید میں وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا مغرب نے کیا یا کس نے کیا گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج معاشرہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اقتدار ان کو ملے جنہیں عوام کی کائیر اور اعتماد وہ عوام کے نمائندہ لوگ ہیں ان کو معاشرے میں سیاسی عصبیت میسر ہو اور یہ, یہ اس اصول کے لحاظ پیغمبر کو بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میرے بعد قریش آئمہ ہوں گے قریش کے پاس اقتدار ہوگا تو اس کی وجہ یہ بیان کرنا کہ عرب کے لوگ قریش کے علاوہ کسی اور کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں تو اب اگر یہ جو آ, یعنی شریعت کے اخلاق کے اور حکمت عملی کے اصول ہیں ان کو نظر انداز کر کے ہم محض طاقت کے طور پر کوئی نہیں کر سکتے اور تو اور اس معاملے میں ایک آخری بات جو جمع کرنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ آپ معاشرے کی معروفی سب صورتحال سے صرف نظر کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کامیابی کے امکانات ہیں یہاں فوج کی طاقت کا ذکر ہوا وہ ایک بڑا مسئلہ ہے آپ اس کو کیسے حل کریں گے اور بڑی اہم بات یہ ہے دیکھیں اس ملک میں اسلام کے نام لیوا اسلام کے لیے تجرب کرنے والے صرف میں نہیں ہوں صرف جماعت اسلامی نہیں ہے یا جو جو گروہ جو ہیں وہ اصلی تجود کرنا چاہتے ہیں وہ ہی نہیں ہے یہ سب اسلام کے نام لیوانا لیکن یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ سب اسلام کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن حکمت عملی ان میں سے کوئی ایک گروہ اٹھ کر اپنی باقی سب پر بھی ٹھونسکے حکمت عملی تو اشتہادی معاملہ ہے آپ نے یہاں آگے بڑھنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے یہاں کی جو مذہبی قوتیں ہیں اہل علم ہیں یہاں کی جو مذہبی قیادت ہے اس وقت تک کی صورت تو یہ جی ہے کہ وہ اس طریقے سے اتفاق نہیں کرتی اس کو غلط سمجھتی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے سو so, اگر کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میری نظر میں چونکہ یہ طریقہ صحیح ہے اس لیے میں باقی سب کی رائے کو یا ان کے اشتہار کو کیونکہ غلط ہے تو اس لیے میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا میں اپنی حکمت عملی ٹھونسوں گا اور نافذ کروں گا اس پر تو یہ اخلاقی مسئلہ بھی ہے اجتہادی معاملات میں آپ اپنی رائے دوسروں پر نہیں پہنچ سکتے اجتہادی معاملات میں آپ کو اجتماعیت سے کام لینا ہوتا ہے جس رائے پر عمومی جو کنسرن لوگ ہیں ان کا اتفاق ہو اس سے اس کی مشاورت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے بس یہ چند چیزیں ہیں میرے خیال میں خلاصہ اس کا یہی ہوتا ہے اور آخری بات ایک میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر فوراً توجہ جو ہے وہ ریاست اور نظام پہ چلی جاتی ہے اس سے نیچے بھی اصلاح کے اور تبدیلی کے بڑے ادارے ہیں اور وہ بنیادی ہے ہم فرد کو بالکل بھول جاتے ہیں فرد بھی کوئی بدلنے کی چیزیں معاشرت میں معاشرتی ذریعے اخلاق کردار معاشرتی ادارے ان میں بدلنے ان کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نئی قدریں لانے کی ضرورت ہے اور اس میں وہاں پر بڑی گنجائش اور بڑا موقع بھی ہے اس کو بالکل بھول جاتے ہیں تو یہ پورے ڈسکورس کا ایک مستقل مسئلہ ہے کہ تبدیلی کی بات ہوتے ہی فوراً ہمارا ذہن نظام پہ چلا جاتا ہے ریاست پہ چلا جاتا ہے اور اس کے لیے نیچے جو بنیاد چاہیے فرد سے شروع ہو کر معاشرت اور آپ کی جو معاشرتی مختلف ادارے ہیں وہ ہماری توجہ سے بالکل ہٹ جاتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہم ایک اور تصور بھی کر لیتے ہیں کہ اصل میں یہ ان اس ان سطح پر جتنی جو ہے مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم پہلے اوپر سے ایک بنیاد بڑی تبدیلی جو ہے وہ نہیں لے کر آئیں مجھے اس وقت یہی کچھ چند گزارشات پیش کرنا تھی تھیں